بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قرب کبھی آدمی رات کبھی تہائی اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی اور اللہ رات اور دن کا اندیزے فرماتا ہے اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا تو اس نے اپن مہر سے تم پر رجو فرمائی اب کرن میں سے جتنا تم پر احسان ہو اتنا پڑو اسے معلوم ہے کہ انقرب کچھ تم میں سے بیمار ہوں گے اور کچھ زمیں میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنی اور کچھ اللہ کی میں لڑتے ہوں گے تو جتنا کریم سر ہو پڑو اور نماز کام رکھو اور ذکو دو اور اللہ کو اچھا قرض دو اور اپنی لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بخشنی والا مہربان ہے